تو اسلام کا نظریہ یہ ہے ہم کو نات بچوں کے لیے اسلحی کہانی اور بہت کچھ محمد کروا رہا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس قرآن ڈاٹ الحمد لله وحداه والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أدخلت من قبلكم صنن فسيروا في الأرض فانزروا كيف كان عاقبة المكذبين صدق خلت من کم سنن الفیرو فلع تحقیق تم سے پہلے مختلف طریقوں والے گزر چکے بس چلو پھرو زمین کے اندر فن اور دیکھو کئی فقان عاق وط کیسا انجام ہوا جٹلانے والوں کا اللہ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے مختلف طریقوں والے مختلف مذاہب والے مختلف مزاج والے انسان گزر چکے تو تم ان کے حالات کا مطالعہ کرو چل پھر کر ان کے بارے میں معلومات حاصل کرو اور عبرت حاصل کرو مقصد سیاحت نہیں ہے مقصد سیر و تفریح نہیں ہے بلکہ مقصد عبرت حاصل کرنا ہے قابو چل پھر کر حاصل ہو یا تاریخ کے مطالعے سے حاصل ہو اگر کوئی شخص عبرت کے لیے نصیحت کے لیے تاریخ کا مطالعہ کرے گا چل پھر کر قوموں کے کھنڈرات قوموں کے اجڑے ہوئے شہر قوموں کی تباہ شدہ بستیاں وہ دیکھے گا تو اس کا یہ دیکھنا یہ چلنا پھرنا یہ تاریخ کا مطالعہ کرنا یہ بھی عبادت شمار ہوگا اصل چیز ہے نیت نیت کیا ہے تاریخ کے مطالعے سے نیت کیا ہے جغرافیہ کے مطالعے سے نیت کیا ہے شہروں میں ملکوں میں چلنے پھرنے سے اگر نیت صحیح ہو تو یہ سارے علوم یہ عبادت ہیں تاریخ کا علم عبادت ہے جغرافیے کا علم حاصل کرنا یہ عبادت ہے معاشیات کا علم حاصل کرنا یہ عبادت ہے ایک ذرا سی نیت کے بدلنے سے بہت فرق پڑ جاتا ہے اگر نیت صحیح نہ ہو تو قرآن کا مطالعہ بھی عبادت نہیں ہوگا حدیث کا مطالعہ بھی عبادت نہیں ہوگا معاذ اللہ اگر کوئی بدبخش اگر کوئی بدبخت شخص قرآن کا مطالعہ اس لیے کرتا ہے تاکہ قرآن کریم کے آپس میں تضادات کو سامنے لائے تاکہ معاذ اللہ قرآن کی غلطیاں تلاش کرے تاکہ معاذ اللہ قرآن کریم کے اندر ایسے نقائص اور کمزوریاں ڈھونڈے جو انسانوں کے سامنے پیش کر کے انہیں قرآن سے متنفر کر دے تو پھر قرآن کا علم بھی عبادت نہیں ہوگا پھر حدیث کا علم بھی عبادت نہیں ہوگا اگر نیت غلط ہوئی اور اگر نیت صحیح ہو تو وہ علوم جن کو ہم دنیا کے علوم کہتے ہیں ان کا سیکھنا بھی عبادت ہوگا ریاضی کا سیکھنا عبادت اور سائنس کا سیکھنا عبادت میڈیکل کا سیکھنا عبادت تاریخ جغرافیہ کا سیکھنا عبادت معاشیات نفسیات کا سیکھنا یہ عبادت منطق اور فلسفے کا سیکھنا بھی عبادت ہوگا اگر نیت صحیح ہوئی غالبا حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے ایک دن وہ منطق کا سبق پڑھا رہے تھے منطق کا سبق اور منطق یونانیوں کا فن تھا اصل میں علماء نے دیکھا کہ یونانی منطق کو پڑھ کر اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں تو علماء نے منطق کے علم کو سیکھا اپنے شاگردوں کو سکھایا اس میں مہارت حاصل کی تاکہ منطقی اگر منطق کے اعتبار سے قرآن پر اعتراض کریں تو منطق ہی کی زبان میں ان کے اعتراضات کے جوابات دیے جائیں اس لیے سیکھا وغیرہ وہ علم ایسا ہے کہ بعض حضرات نے تو یہاں تک لکھ دیا اگرچہ اس سے سارے علماء متفق نہیں ہیں لیکن لکھ دیا بعض لوگوں نے یہاں تک کہ اگر وہ ورق جس میں منطق لکھی ہوئی ہے اس میں اللہ اور اس کے رسول کا نام نہ ہو تو اس سے استنجا کرنا بھی جائز ہے یہ الاستنجا استنجا اوراقل منتق یہاں تک لکھ دیا لیکن مولانا یعقوب نانوت رحمۃ اللہ علیہ جب منطق کا سبق پڑھا رہے تھے تو ایک صاحب حاضر ہوئے عرض کیا کہ حضرت میرے فلاں بزرگ کا انتقال ہو گیا ان کے لیے اصال ثواب فرما دیں اسال ثواب فرما دیں اب کی سالے ثواب عام طور پر ہمارے ہاں جو رواج ہے وہ یہ کہ بیٹھ کر سب قرآن کریم کی تلاوت کریں یا کوئی ذکر کوئی وظیفہ کوئی دعا پڑھیں اور پھر اس کا ثواب مرحوم کو پہنچا دیں لیکن حضرت مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے تلامزہ سے کہا بھی آج آپ نے منطق کا جو سبق پڑا ہے اس کا ثواب مرحوم کو پہنچا دیجیے یہ اصال ثواب کر دیں یہ جو آج ہم نے منطق کا سبق پڑھا ہے تو ان کے شگرد جو تھے بڑے تعجب سے بڑی حیرت سے ان کے چہرے کو دیکھنے لگے کہ ہمارا استاد کیا کہہ رہا ہے منطق کے پڑھنے سے بھی کوئی ثواب ملتا ہے جو فرما رہے ہیں کہ منطق کا جو سبق پڑا تو اس کا ثواب مرحوم کو پہنچا دیں تو حضرت نے جب ان کے چہروں کو پڑھا اور ان کے چہروں پر حیرت اور تعجب کو دیکھا تو فرمایا کہ بتاؤ ہم یہ منطق کا سبق کس لیے پڑھ رہے ہیں کیا اپنی کسی ذاتی غرض کے لیے نہیں ہم تو اللہ کی رضا کے لیے اسے پڑھ رہے ہیں منطق کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ منطق پڑھ کر منطقی جو اعتراضات قرآن اور حدیث اور دین اسلام پر کریں تو ہم ان کی زبان میں جواب دے کر لوگوں کو مطمئن کر سکیں تو ہمارا منطق پڑنا بھی ثواب ہے تو اگر کوئی شخص یہ جدید علوم حاصل کرے گا یہ جدید علوم حاصل کرے گا اس لیے تاکہ وہ بہتر سے بہتر انداز میں اسلام کی مسلمانوں کی قرآن کی خدمت کر سکے تو ان علوم کا حاصل کرنا بھی عبادت شمار ہوگا عبرت کے لیے زمین پر چلے گا کھنڈرات کو دیکھے گا تباہ شدہ اثرات کو دیکھے گا تو اس کا یہ چلنا پھرنا بھی یہ سیر بھی عبادت ہوگی تو فرمایا کہ تم سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی بہت سے طریقوں والے گزر چکے بہت سے مذاہب گزر چکے بعض ایسی امتیں آئیں جن کو کامیابی ہوئی بعض ایسی امتیں آئیں جن کو ناکامی ہوئی بعض ایسے لوگ آئے جن کو عزت ملی بعض کو ذلت ملی کسی کو فتح ملی کسی کو شکست ملی تو تم چلو پھرو اور دیکھو فتح و شکست کے اسباب کیا تھے عزت اور ذلت کے اسباب کیا تھے تمہیں چلنے پھرنے سے اور قوموں کی تاریخ کے مطالعے سے پتا چلے گا کہ اللہ پاک نے عزت کے کامیابی کے فتح کے بھی کچھ ظاہری اصول رکھے ہیں ایک تو ہے باتنی روحانی مخفی امداد اللہ پاک کی وہ تو الگ چیز ہے لیکن ظاہری طور پر بھی اللہ پاک نے کچھ اسباب رکھے ہیں کسی بھی میدان میں کامیابی کے تجارت کے میدان میں کامیابی کے سیاست کے میدان میں کامیابی کے عدالت کے میدان میں کامیابی کے ملک اور سلطنت کو چلانے کے میدان میں کامیابی کے حصول اللہ باق نے رکھے ہیں اور بعض ناکامی کے اسباب بھی ہیں تو تم چلو پھرو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ جو کامیاب ہوئے وہ کیوں کامیاب ہوئے اور جو ناکام ہوئے وہ کیوں ناکام ہوئے ایک اہم چیز جو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے مسلمانوں کو سمجھانا اور بتانا مقصود ہے وہ یہ کہ بہت سی قومیں ایسی گزری بہت سے افراد ایسے گزرے جن کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ ہمارا فلام مذہب سے تعلق اور فلام بڑی شخصیت کی طرف ہماری نسبت یہ کامیابی کے لیے کافی ہے چاہے ہم کچھ کریں یا نہ کریں بس مذہب سے تعلق اور بڑی شخصیت کی طرف نسبت یہ ہماری کامیابی کے لیے کافی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے صرف مذہب کی طرف نسبت اور صرف کسی بڑی شخصیت کی طرف نسبت یہ کامرانی کی کلید اور چابی نہیں ہے یہودیوں اور عیسائیوں کو اسی چیز نے دعوت اسی چیز نے دھوکہ دیا اسی چیز نے ان کو دھوکے میں رکھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اتنے بڑے مذہب کے ماننے والے اور اتنی بڑی شخصیت کی طرف ہماری نسبت ہے لہذا کامیابی ہمارا مقدر ہے چاہے ہم کچھ کریں یا نہ کریں قرآن بھرا پڑا ہے ان کے دعبی سے کبھی کہتے تھے وَقَالَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِدْبَاءُ ہم اللہ کے بیتے اور اللہ کے چہیتے اور پیارے ہیں لہٰذا عزت اور کامیابی ہمارے لیے ہے جنت ہمارے لیے ہے واضح طور پر کہتے تھے وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا من كَانَ هُودًا او نَصَارَى یہودی کہتے جنت میں صرف وہی داخل ہوگا جو یہودی ہوگا اور نصارہ کہتے جنت میں صرف وہی داخل ہوگا جو کہ نسرانی ہوگا اللہ فرماتے نہیں صرف نسبت کافی نہیں ہے عمل کرنا ضروری ہے اسی لیے جب انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں دنیا اور آخرت کی عزت اور کامیابی ہمارے لیے ہے تو اللہ نے فرمایا فلیمہ بکم بھی اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ دنیا کے اندر تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم پر عذاب کیوں نازل کرتا ہے تمہیں سزا کیوں دیتا ہے اگر تم اللہ کے پیارے ہو تو مسلمانوں کے ذہن سے اس بات کو نکالا جا رہا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ صرف اسلام کی طرف نسبت اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا یہ دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی کے لیے کافی ہے یہ ذہن سے نکال دو حیرت کی بات ہے کہ ہم سب کچھ دیکھتے ہیں پھر بھی ہمارے ذہن سے یہ بات نہیں نکلتی بہت سے لوگ ہیں جن جن کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ عمل نہ بھی کریں تو اسلام کی طرف نسبت قرآن کی طرف نسبت اور حضور کی طرف نسبت یہ ہماری دنیا اور آخرت کی عزت اور کامیابی کے لیے کافی ہے تو اگر یہ چیز کافی ہوتی تو آج ہم دنیا میں ذلیل کیوں رہے ہو رہے ہوتے دنیا میں ہماری پٹائی کیوں لگ رہی ہوتی دنیا میں ہم پر طرح طرح کے عذاب اور ذلتیں کیوں مسلط ہوتی یہ صرف نسبت اور نام لینا یہ کافی نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا کہ چلو کھرو دیکھو کہ کیسے کامیابی ملتی ہے اور کیسے ناکامی ہوتی ہے غزوہ احد کے اندر مسلمانوں سے ایسی باتیں سرزد ہو گئیں جو ناکامی تک پہنچانے والی تھیں ایک حرکت جو ان سے سرزد ہوئی وہ یہ کہ انہوں نے امیر بقت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی حضور نے فرمایا تھا اس پہاڑی درے سے کسی صورت بھی نہ ہٹنا لیکن مسلمان وہاں سے ہٹ گئے ایک بات تو ان سے یہ سرزد ہوئی دوسری بات یہ کہ آپس میں جھگڑا کرنے لگے بعض نے کہا کہ حضور کے حکم پر عمل کرنا چاہیے بعض نے کہا اب کرنے کی ضرورت نہیں ہے تیسری بات جو ان سے ظاہر ہوئی وہ یہ کہ مال غنیمت کے پیچھے بھاگ پڑے مال غنیمت کو دیکھا تو سب اسی کو سمیٹنے میں لگ گئے اور چوتھی بات جو ان سے ہوئی وہ یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ دشمنوں نے پھیلا دی تو وہ ہمت ہار کر بیٹھ گئے انہوں نے کہا کہ اب لڑنے کا کیا فائدہ بلکہ آگے جیسے کہ آپ سنیں گے بعض زبانوں پر تو یہاں تک آ گیا منافقین کی زبانوں پر کمزور ایمان والے مسلمانوں کی زبانوں پر کہ اب ایمان پر رہنے کا کیا فائدہ ایسی ایسی باتیں بھی بعض زبانوں پر آ گئیں اور اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے کہیں سراہتاً اور کہیں اشارتاً تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب ایسی چیزیں تم سے سرزد ہوں گی تو پھر یہ سوچو کہ ہمیں کامیابی ملے تو ایسا نہیں ہو سکتا اللہ پاک کی طرف سے یہ تکوینی فیصلہ تھا کہ غزوہ احد میں ان کو شکست ہو اور پھر یہ شکست کے اسباب پر غور و فکر کریں اور آئندہ ان چیزوں سے بچیں آپ قرآن کریم اٹھا کر دیکھ لی دیئے غزوہ بدر میں بے مثال فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی لیکن قرآن کریم میں اس کا بہت تفصیل سے ذکر نہیں ہے ڈبلو لیکن غزوہ احد میں جو شکست ہوئی اللہ پاک نے بہت تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا ہے مسلمانوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ اگر دنیا میں تمہیں شکست ہو کبھی ذلت کا سامنا کرنا پڑے تو تم اس کے اسباب پر غور و فکر کرو اپنا پوسٹ مارٹم کرو تحقیق کرو کہ آخر ہمیں یہ شکست کیوں ہوئی آج مسلمانوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ چلو پھرو زمین کے اندر اور دیکھو جٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا یہ بھی سمجھانا مقصد ہے کہ جٹلانے والوں کا انجام ذلت کے سوا کچھ نہیں اور ایمان والوں کا انجام وہ عزت اور کامیابی کے سوا کچھ نہیں لیکن شرط یہ ہے کہ وہ واقعی ایمان والے ہوں اگلی آیت میں فرمایا کہ حاضہ بیان الناس یہ قرآن کریم یہ لوگوں کے لیے ایک اعلان ہے اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقین کے لیے قرآن کریم ایلنا اعلان نامہ ہے ساری انسانیت کے لیے لیکن فائدہ صرف ان کو ہوگا جو متقین ہے قرآن تو ساری انسانیت کے لیے ہے حقیقت میں قرآن سے غیر مسلم بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن صحیح فائدہ ہدایت اور نصیحت اللہ فرماتے کہ وہ صرف متقین کے لیے ہے اس لیے آپ قرآن کریم اٹھا کر دیکھیں اللہ پاک نے کہیں تو یہ فرمایا کہ یہ قرآن ہدایت ہے انسانوں کے لیے شہر رمضان رمدان انزل انفی القرآن للناس یہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے اور کہیں فرمایا یہ ہدایت ہے متقیم کے لیے فلامین ذالک الکتاب لاری بفی ہدل متقین تو کہیں تو فرمایا کہ ہُدلاس انسانوں کی لئے ہدایت اور کہیں فرمایا کہ متقین کے لیے ہدایت مقصد یہ بتانا ہے کہ عمومی طور پر تو فائدہ سارے انسان ہی قرآن سے اٹھا سکتے ہیں لیکن حقیقی فائدہ وہ صرف متقین اٹھا سکتے ہیں اور بعض حضرات نے ایک اور بات بھی کہی فرماتے ہیں کہ ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں اللہ ایک جگہ فرماتے کہ حد متقین ایک جگہ فرماتے حد الناس ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں اس لیے کہ اللہ کی نظر میں حقیقی انسان وہی ہے جو تقبے والا ہے تو فرمایا کہ حاضاب یہ اعلان ہے سارے انسانوں کے لیے اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقین کے لیے بلا تہین بلا تہزنوں اور ہمت نہ ہارو اور غم نہ کرو وہ ان تم اور تم ہی غالب ہو گے ان کن تم اگر تم ایمان والے ہو بلا تہین ہمت نہ ہارو تہین یہ وہن سے ہے اور بہن کا معنی ہوتا ہے ذوف کمزوری عمل میں کمزوری ارادے میں کمزوری کردار میں کمزوری یہ ساری کمزوریاں اس میں آ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمت نہ ہار جاؤ کمزور نہ ہو جاؤ تمہارے اندر نہ آ جائے نہ آ جائے ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تم سیلاب کے خص و خاشاک کی مانند ہو جاؤ گے جیسے سیلاب کا کوڑا کرکٹ ہوتا ہے اس کی جھاگ اور اس کا کچرا فرمایا کہ تم ایسے ہو جاؤ گے صحابہ کے نے پوچھا اے اللہ کے نبی اس کا سبب کیا ہوگا ہم کیوں ایسے ہو جائیں گے کوڑے کرکٹ کی طرح کیوں ہو جائیں گے فرمایا کہ تمہارے اندر وہن آ جائے گا صحابہ نے سوال کیا الہ کے نبی وہن کیا چیز ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہنیا مکراہت الموت دنیا کی محبت آ جائے گی اور, اور موت سے تمہیں نفرت ہو جائے گی دنیا کی محبت جینا چاہو گے دنیا کے لیے جینا چاہو گے دنیا کی راحتوں کے لیے نظر ہوگی دنیا کی راحتوں پر دنیا کی لذتوں پر دنیا کی چمک دمک پر دنیا کی ایشو عشرت پر آخرت نظروں سے گر جائے گی آخرت کا نام تو لوگ لیکن آخرت کی عظمت اور اہمیت دل کے اندر نہیں ہوگی حالانکہ ایک مسلمان کے دل کی آواز وہ ہونی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ظاہر ہوئی اللہ عیشا الا عیش الآخرہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے مزے تو اصل میں آخرت کے مزے ہیں دنیا کے مزے دنیا کی لذتیں دنیا کی راحتیں دنیا کی آسائشیں دنیا کی نعمتیں یہ اصل نہیں ہیں یہ تو عارضی ہیں یہ زوال پذیر ہیں اور یہ خالص بھی نہیں ہے دنیا کی کوئی خوشی خالص نہیں ہے دنیا کی کوئی راحت وہ خالص خالص نہیں ہے دنیا کی کوئی لذت یہ خالص نہیں ہے ہر بہار کے ساتھ خزاں ہے ہر پھول کے ساتھ کانٹا ہے ہر خوشی کے ساتھ غم ہے ہر زندگی کے ساتھ موت ہے ہر جوانی کے ساتھ بڑھاپا ہے ہر وشال کے ساتھ فراق بھی لگا ہوا ہے جدائی بھی لگی ہوئی ہے ہر روشنی کے ساتھ اندھیرا ہے ہر امیری کے بعد غریبی کا اندیشہ ہے ہر کمال کے بعد زوال ہے اور ہر تخت و تاج کے بعد تخت و تختہ دار بھی ہوتا ہے تو اس لیے دنیا کی کوئی راحت دنیا کی کوئی لذت اور خوشی وہ خالص نہیں ہے بالکل خالص وہ نہیں ہے تمہارا یہ فرمایا کہ بلا تہن ہمت نہ ہار جاؤ تمہارے اندر بہن نہ آ جائے یہ نہ آ جائے بلا تہزن اور غم نہ کرو کیا ہوا اتنا غم بھی نہ کرو کہ ہمت ہار کر بیٹھ جا بیٹھ جاؤ کہ اب تو ہم کفار کے مقابلے میں کبھی اٹھی ہی نہیں سکتے ایسا نہ کرنا بن تم الم ہی غالب ہو گے لیکن شرط کیا ہے ان کن تمین اگر تم ایمان والے ہو ایمان بنیادی شرط ہے ایمان آئے گا تو غلبہ بھی آئے گا ایمان آئے گا تو عزت بھی آئے گی ایمان آئے گا تو فتح بھی آئے گی میرے بزرگوں اور دوستوں میری بہنوں اور بیٹیوں پروپے گنڈے کا دور ہے میڈیا چھایا ہوا ہے مختلف چیزوں کی تشہیر کی جا ہے ہمارے سامنے اور ہمارے ذہنوں کو بدلا جا رہا ہے یعنی یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ معذ اللہ اصل کامیابی تو ایمان کا راستہ چھوڑ کر چلنے میں ہے تو خدارہ اس دھوکے کا اس پروپے گنڈے کا شکار نہ ہو جائیے گا یہ جو اللہ پاک نے ایک دائنی دستورے حیات منشورے زندگی ہمارے سامنے رکھا ہے اس کو سینے سے لگا کر رہیے گا سینے سے لگا کر رکھیے گا کسی دانشور کسی سائنسدان اور کسی لیڈر کی باتوں میں نہ آئیے گا غلبہ ایمان سے ملے گا جب واقعی ایمان ہوگا حقیقی ایمان ہوگا لیکن ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ حقیقی ایمان حقیقی دینداری یہ ظاہری وسائل کو اختیار کرنے سے منع نہیں کرتی ہے بلکہ اس کا حکم تو اللہ خود دیتے ہیں ایمان بھی ہو اور طاقت کے مطابق تم ظاہری وسائل بھی اختیار کرو بد الحمد مستمتم و مبات الخی تربی ادب واہ و ابو وحکم وتے تمہارے پاس اتنا اسلحہ ہونا چاہیے اتنی مادی اور ظاہری طاقت ہونی چاہیے کہ تمہارے قریب کے دشمن ہی نہیں دور کے دشمنوں پر بھی تمہارا خوف طاری ہو جائے تو اس سے منع تو نہیں کیا ایمان اس سے روکتا نہیں ہے تو ایمان بھی ہو اور ساتھ ساتھ اپنی طاقت کے مطابق ظاہری تیاری بھی ہو تو اللہ فرماتے غلبہ تمہیں کو ملے گا کر تمہیں زخم پہنچا ہے فقد مسل مس قومہ کر ہوں مسلو تو اس قوم کو بھی زخم پہنچ چکا اس کی مثل غزوہ بدر میں ستر مشرک قتل ہوئے اور غزوہ احد میں ستر یکم و بیش مسلمان یہ شہید ہوئے تو فرمایا کہ اگر تمہیں زخم پہنچا ان کو بھی زخم پہنچ چکا تمہارے ستر شہید ہوئے ان کے ستر مردار ہوئے تو اپنے زخم کو دیکھتے ہو ان کے زخم کو نہیں دیکھتے اور تمہاری شہادت تو رائے گاہ نہیں گئی ہے یہ تو وہ بزم ہے یہ تو وہ میدان ہے جس کا محروم بھی محروم نہیں ہے یہ وہ محنہ ہے کہ جس کا محروم بھی محروم نہیں ہوتا یہاں تو شکست بھی بعض اوقات فتح سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے یہاں کی موت یہاں کی شہادت وہ زندگی سے زیادہ عزت والی ہوتی ہے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو سفیان اپنے خیال کے مطابق جب مسلمانوں کو شکست دے کر پلٹنے لگا اور حقیقت میں جنگ کو ادھورا چھوڑ کر چلا گیا تو پہاڑ پر چڑھا اور اس نے زور سے پوچھا اے ابن ابی کبشاہ یہ وہ معاذ اللہ حقارت کی بنا پر کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو کبشا کا بیٹا کہاں ہے محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کہ خاموش رہے صحابہ سے کہا پھر اس نے کہا اینا ابن ابھی ابو کھافا کا بیٹا ابو بکر کہاں ہے کوئی جواب نہ ملا پھر اس نے کہا اینا ابن خطاب خطاب کا بیٹا عمر کہاں ہے تو حیث عمر خاموش نہ رہ سکے اور پھر پکار کر کہا حاضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہے ابو بکر بھی زندہ ہے اور خطاب کا بیٹا عمر بھی زندہ ہے تو ابو سفیان کہنے لگا یومن بھی یومن آج ہم نے اس جنگ کا بدلہ لے لیا بدر کی جنگ کا بدلہ لے لیا تم نے ہمارے ستر قتل کیے تھے ہم نے بھی تمہارے ستر قتل کر دیے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ سوا ہاں ٹھیک ہے واقعی ایسا ہوا لیکن دونوں مقتول برابر نہیں ہیں تمہارے مقتول اور ہمارے مقتول برابر نہیں قتلا قتلا نہ فل جنا و قتلا کن ہمارے مقتول جنت میں گئے اور تمہارے مقتول جہنم میں گئے تو ابو سفیان کہنے لگا کہ یہ تمہارا خیال ہے اگر ایسا ہے تو ہم تو ناکام اور رسوا ہو گئے ذلیل ہو گئے تمہارا اللہ پاک اسی کا ذکر فرما رہے این سسکم کر ہن اگر تمہیں زخم پہنچا تو ان کو بھی زخم پہنچ چکا اس کی مثل متیل کل ایا مندا بلوہا بین اناس اور ان ایام کی الٹ پھیر ہم لوگوں کے درمیان کرتے رہتے ہیں ان ایام کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ وقتی حالات سے متاثر ہو کر اللہ کی رحمت سے یہ اپنے مستقبل کے بارے میں مایوس ہو جائے یہ مومن کی شان نہیں ہے ایام بدلتے رہتے ہیں ایام تو اصل میں تاریخ کے وہ دن ہیں جن دنوں میں بڑے بڑے واقعات اور حوادث پیش آئے ان ایام کو کہا جاتا ہے ایام اللہ جن دنوں میں تاریخ کے بڑے بڑے واقعات اور حوادث پیش آئے ان کو کہا جاتا ہے ایام اللہ اور یہ قرآن کریم کے مضامین میں سے ایک اہم مضمون ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کریم کے مضمون پانچ سارے قرآن کریم کے علوم یہ پانچ ہیں الفوظ القبیر میں فرمایا ان میں سے ایک علم اور ایک مضمون کیا ہے تزکیر دی ایام اللہ اللہ کے ایام سے نصیحت کرنا اللہ پاک اپنے ایام کا ذکر کرتے ہیں یعنی تاریخ کے وہ دن جن واقعات جن دنوں میں بڑے بڑے واقعات اور حوادث پیش آئے کوئی ایسا دن تھا جس میں فرعون غرق ہوا کوئی ایسا دن تھا جس میں مسا علیہ السلام کو فتح ملی کوئی ایسا دن تھا جس دن کے اندر قارون زمین میں دھنسایا گیا اور کوئی ایسا دن تھا جس میں شداد کو نمونہ عبرت بنایا گیا یہ تاریخ میں مختلف واقعات اور حوادث پیش آئے تو ان کو کہا جاتا ہے ایام اللہ تمہارا اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دن ہیں ان کو ہم انسانوں کے درمیان عدلتے بدلتے الٹتے پھیرتے رہتے ہیں آج ایک کا پلڑا نیچے کل دوسرے کا پلڑا اوپر اور اس کا پلڑا نیچے آج یہ غریب اور وہ امیر اور کل اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے وہ غریب اور یہ امیر تو دن تو عدلتے بدلتے رہتے ہیں تو اللہ فرماتے کہ دنوں کے عدلنے بدلنے سے یا کبھی عارضی طور پر شکست کے ہو جانے سے مسلمانوں کو اپنے مستقبل کے بارے میں مایوس نہیں ہونا چاہیے میرے عزیزوں میرے بھائیوں میری بہنوں الحمد اکثر کوشش کرتے رہتے ہیں ہماری زبان کیا ہمارا انداز کیا اسلوب کیا بس کوشش کرتے رہتے ہیں محض سوچ کر کے ہمارا بھی دلوں میں امید کا چراغ روشن کرنے والوں میں شمار ہو جائے الحمدللہ للہ محض اس لیے نام لکھوانے کے لیے مگر نہ ہوتا جاتا تو کچھ نہیں ہم سے میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ وہ مشہور ہے تاریخ واقعہ